عمانی اتداب ہید ہی وسطن نبی سنت ہی علیہ دین ام آباد واضح بھائیوں آج ہمیں ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اور وہ سوال یہ ہے کہ کی کیا بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں تو اس کا جواب دینے سے پہلے چند باتیں اگر ہمارے ذہن میں ہوں تو اس سوال کا جواب ہمیں خود بخود معلوم ہو جائے گا نمبر ایک اسلام کو اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا ہے اور یہ اسلام کا وہ بنیادی اصول ہے جس کے بغیر کسی بھی مومن کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے کون سا اصول وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ کے نشاد ہے کہ علی و محکم الطم دین اکم و اکمم تو علیہ و ردی تو الکم کہ آج کے دن میں نے تمہارے علی دین کو کامل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے علیہ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا جب اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ جو دین اللہ رب العالمین نے حسم علیہ السلام سے شروع کیا تھا اس دین کو لا کر کے اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا لہذا جب دین مکمل ہو گیا ہے تو اس دین کی کے اندر کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہو سکتی ہے جدید مکمل ہو گیا تو اس کے اندر کسی بھی چیز کے اضافے کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے ایک چیز ہو گئی دوسری جو بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغی رسالت کی جو ذمہ داری عطا کی تھی اسے آپ نے کما پوری انسانیت کے سامنے بلا کم وکاس پہنچا دیا اور یہ ایمان کا جز ہے ہمارے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی امانت داری اور سچائی کے ساتھ جو دین اللہ رب العالمی نے آپ کو دیا تھا اسے آپ نے پوری امت تک پہنچا دیا ہے اللہ کا ہر حکم پہنچا دیا ہے اللہ نے جس سے منع کیا ان تمام چیزوں کو لوگوں کو تک آپ نے پہنچا دیا اور ہمیں ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑ دیا ہے جس کی رات بھی دن کے مائن روشن اور تابندہ ہے لہذا جب پوری بات ہمارے نبی نے پوری انسانیت کے سامنے پہنچا دی ہے تو اب اس کے اندر کسی نئی چیز کے اضافے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے ہمارے نبی کا لقب تھا صادق الامین مکہ کے مشرقین بھی آپ کو صادق الامین کہا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے اور امانت دار تھے جب اللہ رب العالمین نے جو دین آپ کو دیا تو سچائی اور امانت داری کے ساتھ آپ نے اسے لوگوں تک پہنچا دیا اللہ رب العالمین نے قرآن قریب فرایا کہ رسول اللہ بلال کے رسول کے اوپر پہنچانے کی ذمہ داری ہوتی ہے تو ہمارے نبی نے دین کو لوگوں تک پہنچا دیا پوری انسانیت تک پہنچا دیا یہی نہیں بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری بات میں جو لوگ سنتے ہیں جو میرے سامنے اس وقت موجود نہیں ہیں میری اس بات کو دوسروں تک پہنچا دے تو جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے آپ کو دی تھی اس ذمہ داری کو آپ نے کما کہ ادا کر دیا لہذا جب آپ نے ہر بات پہنچا دی ہے ہر خیر سے آپ ہر خیر کی تعلیم دے دی ہے ہر شر اور غلط چیز سے آپ نے امت کو منع کر دیا ہے تو اب دین کے اندر کسی نئی چیز کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ شریعت سازی کا حق اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے یہ حق نہ کسی مقرب فرشتوں کو دیا گیا نہ کسی نبی کو دیا گیا نہ کسی ورسول کو دیا گیا یہ حق اللہ رب العالمین کا ہے اللہ ہی ہے جو چاہے دین کے اندر کسی چیز کو منسوخ کرے اور اس طریقے سے کسی دیر دین کے اندر جو چیز رکھنا چاہے اللہ حربرامین ہی کی ذمہ داری ہے کیونکہ اللہ ہی حاکم ہے وہی حکم الحاکمین ہے لہذا یہ اللہ رب العالمین نے اختیار کسی کو نہیں دیا جب کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر نئی چیزوں کو دین قرار کیسے دیا جا سکتا ہے اگر شریعت سازی انسان کے بس کی بات ہوتی تو اللہ رب برامین کی طرف سے نہ شریعت نازل ہوتی نہ بیاہ اکرام کی بے کا سلسلہ دنیا کے اندر جاری ہوتا لہذا یہ دین اللہ رب العالمین کا اللہ رب العالمین نے دین آسمان سے اتارا اور دین کتاب و سنت کا نام ہے دین وحی کا نام ہے اللہ رب العالمین نے جو کچھ آسمان سے اتارا وہی دین ہے لہذا جب یہ دین اور شریعت سازی کا حق اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے تو پھر جو نئی چیز لوگ ایجاد کریں اسے دین کا دین کا حکم کیسے حاصل ہو سکتا ہے تو یہ تیسری بات بھی بہت اہم ہے جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے چوتھی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعات کو گمراہی قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو خطبہ حاجہ میں آپ پڑھا کرتے تھے کلبعات بلالہ وہ کل محدن بدا و کلبعتن بلالہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے اور وکل ربی وک فنار اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے لہٰذا جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ ہر بدعات گمراہی ہے تو اب اگر کوئی کسی بدعت کو اچھی بدعت کہتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا یہ کہنا کتاب و سنت کے خلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے خلاف ہے لہذا ہر بدعات میرے بھائیوں گمراہی ہے کوئی بھی اچھی نہیں ہو سکتی کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہو سکتی یعنی میں نے بتایا تھا سے پہلے کہ جو بھی اصطلاحات ہیں ان کی دو حیثیت ہوتی ہے ایک تو لغوی اور ایک شرعی تو لغوی حیثیت سے بدعت اچھی ہو سکتی ہے لیکن شرعی حیثیت سے کوئی بدعت اچھی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ لفظ بداعت شریعت کے اندر ہمیشہ مذمت کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے لہٰذا دین کے اندر کوئی بدعت اچھی نہیں ہے جو لوگوں ہی بدعتیں ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں ہو سکتی ہیں اب جیسے آپ دیکھیں جہاز ہے جہاز لغت کے اعتبار سے بداعت ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جہاز انسان پہلے جو مہینوں میں جو سفر طے کرتا تھا اب وہ چند گھنٹوں کے اندر وہ سفر انسان طے کر لیتا ہے اس لحاظ سے اچھی چیز ہے ایسی ہی آپ دیکھیں موبائل ہے انسان اپنے اپنی جگہ سے ایک انسان دنیا کے آخری کونے میں ہے ان سے بیٹھ کر کے بات کر لیتا ہے ان کی تصویر دیکھ لیتا ہے حال چال معلوم کر لیتا ہے تو یہ لغت کے اعتبار سے تو بدعت ہے اور اچھی چیز ہے لیکن شریعت کے اصطلاح میں لفظ بدعت جو استعمال ہوتا ہے ہر بری چیز کے لیے ہی اسے استعمال کیا جاتا ہے اور مذمت کے طور پر استعمال ہوتا ہے لہذا یہ معلوم ہوا کہ کوئی بدعت اچھی نہیں ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بدعت اچھی ہوتی ہے بدعت بری ہوتی ہے یہ خود تقسیم ایک بداعت ہے کتاب و سنت اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے ایک شبہ عام طور سے جو لوگ پیش کرتے ہیں اس کے اس مسئلے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ حضرت ہستر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو خلیف راشد ہیں دوسرے خلیفہ ہیں انہوں نے جب ایک امام کے پیچھے با جماعت تراویح کے اہتمام کیا ماہ رمضان میں تو آپ نے کیا فرمایا کنہ امت البا بدعت ہی یہ کیا ہے یہ بڑی ہی اچھی بدعت ہے یہ بڑی ہی اچھی بدات ہے تو لوگ اس لفظ سے یہ شجلال کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر بدعت اچھی بھی ہوتی ہے جس کا جواب یہ ہے میرے بھائیوں کی سجلال کیا ہے یہ سراسر باطل ہے کیونکہ تراویح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی دونوں سنت ہے آپ نے باقاعدہ عمل کر کے بھی دکھایا عملی بھی آپ کی سنت اور قولی بھی سنت ہے تراویح اور جماعت کے ساتھ بھی آپ نے لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائی تین دنوں تک آپ نے جماعت کے ساتھ لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائی اس کے بعد جب آپ کو اس بات کا خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز امت پر فرض کر دی جائے اور ہماری امت اس بات کی طاقت نہ رکھے چونکہ آپ بڑے رحم دل تھے رحمت اللہ علمین تھے اس لیے آپ تین دنوں کے بعد آپ نے آپ نے حجرے سے نہیں نکلے اور اس کے بعد پھر رمضان کا مہینہ گزرا اور اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں دوسرا رمضان آنے سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی تو اسے اس خدشے کے خاطر کی کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کا یہ جمع غفیر یا مسلمانوں کا یہ, یہ صحابہ کرام کا یمام امام کے پیچھے تراویح کی نماز کے لیے اکٹھا ہونا کہیں اللہ رب العالمین اس عمل کی جیسے یہ امت پر فرض نہ کر دے اور ہماری امت اس کی طاقت نہ رکھے اس لیے اسے مجھے سے آپ نے جماعت کے ساتھ لوگوں کو نماز پڑھانا آپ نے تراویح کی نماز پڑھانا چھوڑ دیا اور تین دن تک صرف آپ نے پڑھایا تھا تو جماعت کے ساتھ پڑھانا یہ بھی آپ سے ثابت ہے تین دن تک آپ نے پڑھایا اور پھر اس طریقے سے آپ کا قول بھی ہے ہمارے بی نے فرمایا کہ قام للت القدر ایمان و احتساب غف الحما تقدہ منقامہ ردانہ ایمان و احتساب ما الحما تقدہ ممدمبی جو للت القدر کو در قیام کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے سابقہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو رمضان میں قیام کرتا ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اسی سے جو ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا چھوٹے گناہوں کو تو آپ کا یہ عمل بھی ہے قول بھی, بھی آپ نے کیا صحابہ کو آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھایا بھی لہذا اس کو بداعت کیسے کہا جا سکتا ہے اس کی تو اصل موجود ہے آپ سے باقاعدہ یہ عمل ثابت شدہ ہے لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ عبر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ظاہر بات ہے آپ صحابی رسول ہیں عربی ہیں اور نعمت و حادی کا مطلب کیا سمجھا انہوں نے یہ نہیں کی اس سے شرعی اصطلاح مراد ہے بلکہ لغت کے اعتبار سے کہ وہ عمل جماعت بھی نے کیا تھا تین دن تک اور تقریباً ڈھائی سال تک اس پر عمل جماعت کے ساتھ نہیں ہوا اگرچہ لوگ انفرادی طور پر پڑھا پر کرتے تھے تمہرے فاروق رضی اللہ عنہ نے ڈھائی سال تک جو عمل جماعت کے ساتھ منقطع رہا آپ نے ایک امام کے پیچھے ان کو جمع کر دیا تو اس وجہ سے آپ نے کہا کہ اچھی بدات ہے یعنی گویا کہ بیچ میں جو انقطاح ہو گیا تھا بیچ میں سلسلہ جو ٹوٹ گیا تھا وہ سلسلہ آپ نے دوبارہ جاری کر دیا اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جو عمل ہے ان کی خوبیوں میں سے ہے اور ان کے کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ ہے اور امام عبد عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اس عمل کی توفیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروف رہے ان کی مدت خلافت بہت مختصر ہے دو سال چند مہینے لہذا یہ سنت جو نبی کی تھی جسے آپ نے تین داتوں تک کیا بھی لیکن اس وجہ سے کہ کہیں فرد نہ ہو جائے اور جب وہ یعنی وہ سبب ختم ہو گیا وہی کا سلسلہ بند ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے اس بات کی توفیق جس کو دی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جیسی عظیم شخصیت تھی جس کے بارے مانوی نے فرمایا کہ عمر کی رضی اللہ عنہ کی زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی ہے اور اس طریقے سے مانبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر فاروق ہوتے اس طریقے سے مانبی نے فرمایا یا اللہ رب العالمین نے آپ کی عمر فاروق کی موافقت میں اسلام کے اندر بہت سارے احکام اتارے ہیں تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان کا یہ عمل جو تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق تھا اب چونکہ فرد ہونے کا صبح ختم ہو گیا وہی کا سلسلہ بند ہو گیا اب جو چیز فرد ہے نبی کے زمانے میں وہی فرض رہے گی وہ فرض نہیں ہو سکتی لہذا جب یہ خدشہ ختم ہو گیا تمرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جماعت کے ساتھ لوگ نماز پڑھنے لگے تو یہ ان کے کارناموں میں سے ایک عجیب کارنامہ ہے لہذا اسے بدعت قرار دینا نا عزب من یہ توہین ہے اور عمر فاروق رضی اللہ حجانوں کی شان میں گستاخی بھی ہے اس لیے ان کے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے کیونکہ جو سلسلہ ٹوٹ گیا تھا منقطع ہو گیا تھا اس سلسلے کو دوبارہ انہوں نے جاری کیا اس لیے انہوں نے اس کو اس پر لفظ بدات کا استعمال کیا تو یہ ہے ان کے اس لفظ کا جواب جس کی بنا پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں یا کچھ لوگ کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے تو معلوم یہ ہو میرے بھائیوں کہ کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی ہے ہر بدعت گمراہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے کلو بدعت ان بولالا. ہر بداد گمراہی اب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بدعت کو نہ نہیں کہا کہ فلاں بدعت اچھی ہے اور فلاں بدعت گمرائی ہے اور رہی وہ حدیث جس سے بھی کچھ لوگ دلیل لیتے ہیں کہ منسل منسلح اسلام سنت حاصنا فلو عجر وعجر من ومن فل اس فلو و اجرمن عام البحاء عمن سن پھر اسلام میں سنت السیا فلح عظلحا عزر عمن امل اس حدیث سے بھی جو لیتے ہیں کہ اس نے اسلام کے اندر اچھی سنت ایجاد کیا یا اچھی سنت کو رائج کیا تو یہاں اچھی سنت سے مراد میرے بھائیوں یہ نئی سنت نہیں ہے کیونکہ سنت کے تعلق اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ سے ہے یہاں سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی سنت جس جو اس علاقے کے اندر مردہ ہو چکی تھی لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے کسی آدمی کو اللہ نے توفیق دیا اور اس کو انہوں نے زندہ کر دیا تو اس پر جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے اس کا عزو نہیں ملتا رہے گا عمر فاروق نے وہی کیا تھا عمر فاروق نے اسی سنت کو زندہ کیا تھا جو دو سال تک جس پر جماعت کے ساتھ عمل نہیں ہوا تھا تو یہ مراد ہے یہاں پر سنت ہسنا سے یہاں سنت حسنہ سے مراد کوئی نئی سنت نہیں ہے یا کوئی نئی چیز نہیں ہے اور اس لیے سنت عربی زبان میں لغت کے اندر اچھی اور بری کسی بھی طریقے کو چاہے اچھا طریقہ یا برا طریقہ اس کو سنت کہا جاتا ہے تو سنتن حسنا کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کی سنت ہے آپ کا عمل ہے لیکن اس علاقے میں عمل نہیں ہوتا تھا مان لیجئے آپ ایسے علاقے میں جہاں پر بچوں کا عقیقہ نہیں ہوتا ہے آپ نے اس عمل کو وہاں پر سنت کو رائج کیا لوگوں کو آپ نے تعلیم دی تو جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا آپ کو اس کو آدر ملے گا اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو جہاں بہت ساری سنتیں جو بردہ ہو چکی ہیں لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں جیسے مان لیجئے حجک حج کا مہینہ آتا رہا عرفہ کا روزہ مان لیجئے کہ اس علاقے میں لوگ نہیں رکھتے ہیں اس طریقے سے محرم میں نو کا روزہ لوگ نہیں رکھتے ہیں آپ وہاں گئے لوگوں کو آپ نے نصیحت کی اور خود روزہ رکھا اور لوگوں کو اس پر ابھارا تو جب تک لوگ اس پر رکھیں گے اور روزہ رکھیں گے آپ کو اس کا عدر ملے گا تو یہ سنت ہنسنا سے مراد ہے سنت ہنسنا سے کوئی نئی سنت یا کوئی نئی چیز مراد نہیں ہے تو آج جو ہم نے سنا یا جو آج ہم نے پڑھا وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی ہے ساری بداعت گمرائی ہے کیونکہ دین مکمل ہو گیا ہے اس میں کسی اضافی گنجائش نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماروی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری اللہ رب اللہ نے دی تھی آپ نے بلا کم پوری انسانیت تک پہنچا دیا ہے حضرت اللہ کے موقع پر آپ نے سابق رام سے پوچھا تھا کہ کیا جو دین اللہ نے مجھے دیا ہے کیا میں نے اسے تم لوگوں تک پہنچا دیا تو سب نے کہا تھا کہ ہاں ہمارے بی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرض پر ہے اور یہ کہا تھا کہ اللہ تو گوارہ اللہ تو گوارہ اللہ تو گوارا میں نے تیرے دین کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے تو اگر کوئی آدمی دین کے اندر نئی چیز پیدا کرتا ہے تو نوز بلّہ ہمارے نبی کے گویا کی الزام لگاتا ہے کہ ہمارے نبی نے وہ بات چھپا لی اور امت تک اسے نہیں پہنچایا یا اس طریقے سے نوز بلّہ دین کامل نہیں ہوا جبکہ اللہ کا فرمان ہے کہ دین مکمل ہو گیا لہٰذا یہ قرآن و حدیث کے خلاف سراسر بات ہے یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دین کے اندر اچھی بدا بھی ہوتی ہے اور تیسری بات جو ہم کہ شریعت کا سازی کا حق اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دین اور دین کتاب و سنت اور کا نام ہے لہذا دین کے اندر نئی چیز کی ضرورت نہیں الحمدللہ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو دین ہستے آدم شروع کیا وہ لا کر کے اپنے نبی پر اس شریعت کو دین کو مکمل کر دیا لہذا یہ ہمارے لیے خوشی اور اعجاز کی بات ہے ہمیں اس دین پر مکمل طور سے مل پیرا ہونا چاہیے جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا میرے بھائیوں یہ تقسیم غلط البتہ بتاتے جو ہے کچھ چھوٹی بھی ہوتی ہیں اور کچھ بدعتیں بڑی بھی ہوتی ہیں یہ تقسیم انسان کر سکتا ہے کچھ بدتیں ایسی ہوتی ہیں کے کرنے سے انسان کفر کر بیٹھتا ہے کچھ بدعتیں چھوٹی ہوتی ہیں یہ بات الگ ہے لیکن کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی ہے اور ہر بدعت برائے ہوتی ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ چھوٹی بدعتیں ہی بار بار کرنے سے انسان جو ہے بڑی بڑی بدعتوں کا عادی بن جاتا ہے اور اس طریقے سے انسان پہلے چھوٹا گناہ کرتا ہے پھر چھوٹا گناہ کرتے کرتے بڑا گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے اس لیے چھوٹی بدتوں کو بھی انسان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ چھوٹی چیزوں ہی سے بڑی چیزیں بنتی ہیں قطرے ہی سے سمندر بن جاتا ہے اور اس طریقے سے معمولی چیزوں ہی سے بڑی چیزیں بنتی ہیں اور یہاں پر میں ایک بڑے عام امام اور عالم امام بربہ رحمتہ اللہ علیہ کی ایک سنہری نصیحت ہے جسے میں اردو زبان میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ چھوٹی بیدا سے بچو کیونکہ چھوٹی بداعت بار بار کرنے سے بڑی بن جاتی ہیں اسی طرح اس امت میں جو بھی داد جاری ہوئی ہے اس کا آغاز چھوٹی بداج سے ہوا اور وہ حق سے مشابہت رکھتی تھی اسے اپنانے والا اسے دھوکہ کھا گیا پھر وہ وہاں سے نکل نہ سکا اور وہ بڑی ہو گئی اور لوگوں لوگوں سے دین کا حصہ بنا دیا اس طریقے سے انہوں نے ہمیں باقاعدہ وصیت کی ہے نصیحت کی ہے کہ چھوٹی بدتوں سے بچو کیونکہ چھوٹی بدتیں کرنے سے بار بار بڑی بن جاتی ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ہر بدات سے محفوظ رکھے اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے ہمارے اللہ کے سرو کی سنتیں کافی ہیں اگر کوئی انسان یعنی سنتوں پر عمل نہیں کر سکتا ہے یعنی وہ سنتیں جن کے کرنے پر انسان کو عجر ملتا ہے تو کم سے کم انسان بدات سے تو بچے کیونکہ بدعت گمرائی ہوتی ہے اور بدعت حرام ہوتی ہے چاہے وہ چھوٹی بدعت ہوتی ہے بڑی بدعت ہو ہر بدعات حرام ہوتی ہے لہذا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے امین و صلی اللہ عبمد ولا علیہ وسمین و جزاکم اللہ خیر وسلام علیکم و اللہ ورکاتو.